السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاه والسلام علی مل النبی بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیه او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها علم تالم ان اللّلّہ علاک الشَ انقدیر علم تالم الں اللّہ ملک سماوات ولاض ومالک و مندون من ولیم ولا نصیر ماں نن سخ نہیں ہم منسوخ کرتے من آیتن کوئی بھی آیت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 او وہ مثلحا یا اسی جیسی علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے کہ ان اللہ یہ کہ اللہ کل کلشَََ قدیر ہر چیز پر قادر ہے علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے اللہ یہ کہ اللہ اسی کے لیے بادشاہی زمین و آسمان کی سب اسی کا ہے وماءم اور نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ میں ولین کوئی بھی ولی کوئی بھی دوست ولا لانصیر اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا